کیے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ قوما غیرکم, غیرکم, غیرکم جی حضرت آپ ایک شخص میں یہاں کون سا کہ دور ہے حضرت یہاں پر تنوین کے بعد حرف غین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے ماشاء اللہ اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے مسفرتن آپ اس سے غنہ کیجیے اب دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے مسفرتوں بیکا تنسفرتن مسفرتوں بہت اس میں غنہ کیجیے غنہ اس طرح س... کہ نون کی آواز چھپے سماواتن و سماواتن با کون اچھا اب دیکھیے تا دوبارہ پڑھیں سماواتن و تین طیبہ ماشاء ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ اللہجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو نہیں چھوڑتے نمبر ایک عشورہ نمبر دو اشرض الحجہ نمبر تین ہر مہینے میں تین روزے اور نمبر چار فجر کے فرض سے پہلے دو رکعتیں یعنی دو سنتیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لئے سورت الملکل کی تلاوت سننے کے نہیں مدرسۃ المدینہ بال الحمدللہ رب عالمین و والسلام وسلام سید المرسلین اما بعد فارود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلات والسلام السلام علیہ رسول اللہ, والسلام عليك يا رسول اللہ يا حبیب اللہ صلاة والسلام عليك يا نبی اللہ والا علی کََََََََََََََََََََابقیا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق علا حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی زیائی، دامت برکاتم اللہیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتے ہیں فرمان مصطفیٰ سر تعالی علیہ وسلم جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ایک قیرات عجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلو علیہ و تعالی علی, تعالی اللہ علی محمد صلو علیہ و سلو بچے بچے اس کامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسط المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل ہم نے بارہ تختیاں مکمل کر لی ہیں آج اپنے قائدوں کو کھول لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی جلدی جلدی اپنے قاعدے ہاتھ میں رکھ لیں ان اللہ تعالی آج سبق نمبر تیرہ صفا نمبر ڈبل بارہ سبق نمبر تیرہ اور صفا نمبر ڈبل بارہ میرے شہر تریکت امیر علیہ سنت کے انداز بڑے نظال ہیں آپ نسبتوں کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں اس لیے چوبیس کو آپ ڈبل بارہ فرماتے ہیں ہم بھی ان اللہ تعالیٰ ڈبل بارہ کہیں گے ٹھیک صفا نمبر ڈبل بارہ اور سبق نمبر تیرہ میٹھے میٹھے اسکام بائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تختی تجدید کی ہے اس کے مدنی پھول جو اس تختی سے قبل تحریر ہے اسے آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تین دندان یہ شکل آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین پر اس شکل کو تشدید کہتے ہیں اس شکل کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو مدرس چینل کے ناظرین انتہائی توجہ رکھیں جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشدت اس شکل کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ اچھا مشدت حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر جیسا کہ پہلے لفظ آپ دیکھ لیجئے جو آپ اسکرین پر اس وقت بلنک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں حمزہ تا ذبر کہ یہ پہلے کس سے ملا تا حمزہ سے ملا کس کے اوپر تجید لگی ہوئی ہے تا تا تجزیز لگی ہوئی یہ حمزہ کے ساتھ ملا حمزہ تا ذبر ات اور تا زبر تا ات یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اور انداز ہوگا مزید مدنی پھولوں کی طرف نظر کیجیے تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گننا اور لکھا گیا ہے کہ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے اچھا چلیے یہاں پر آئیے آپ سے سوال کرتا ہے آپ میں سے کون بتاتا ہے کہ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں آپ بتائیں حروف قلقلہ پانچ ہیں او با جیم اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ذکر کی نیت سے ہم نے کیا کہا سبحان اللہ نہیں تو اچھی ہے انشاءاللہ شاء سواب ملے گا آپ حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ حروف کلکلا کو کس طرح پڑھیں گے جب یہ ساکن ہوں تو حروف کلکلا پڑھتے ہوئے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی سبحان اللہ جب حروف کلکلا ساکن ہوں گے تو انہیں پڑھتے ہوئے آواز لوٹتے اب یہاں پہ مشدد ہیں یعنی ان پر تحریر ہے تو کیا مدری پھول تحریر ہے آپ بھی ملاحظہ کیجئے اسکرین پر مدری چینل کے ناظرین کہ جب حروف کلکلا مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے ٹھیک ہے اچھا اور یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے یہ بھی ایک مدری فول دیا ہوا ہے کہ پہلا حرف متحرک یعنی اس کے اوپر حرکت ہے دوسرا حرف ساکن صرف کیا ہے اس پہ جزم ہے ٹھیک ہے تیسرا حرف مشدد ہے اس پہ کیا ہے تجزیے تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں نا ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑیں گے جیسے مثال دیوی ہے کہ ابت تم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باغ کے اوپر کیا ہے زبر ہے کہہ دیجئے کیا ہے زبر ہے اور اس کے بعد دال ہے دال پر کیا, کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر تا پر کیا ہے شجیل ہے تو اسے پڑھتے ہوئے دال کو نہیں پڑھیں گے یوں کہہ دیجئے کہ سائلنٹ کر دیں گے نہیں پڑھیں گے اسے اور ڈائریکٹ کیا پڑھیں گے ابت تم ابت تم ٹھیک ہے یہ ایک مدنی پھول آپ کے ذہن میں رہے انشاءاللہ یہ جب آگے آئے گا تو ہم اس کی مشق کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی نہیں ہمت رکھیے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارا فائدہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ शार शार वाँ वाँ اچھا آخری مدنی پھول اس سبق میں تجدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب و یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں اس لیے اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ تا تو یہ ساتھ دیے ہوئے ہیں زال و ساتھ دیے ہیں تاکہ اس کی مشق ہو سکے سا سین سو ساتھ دیے ہوئے ہیں دال بود ساتھ دیے ہوئے ہیں کاف ساتھ لکھے ہوئے ہیں ہا ہا ساتھ دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مشق کریں گے آئیے تختی کا آغاز کرتے ہیں میٹھے میٹھے اس بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہم تنگوش ہو کر انتہائی توجہ کے ساتھ سبق کو شروع فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زبرتا ات حمزہ تا زیر ات تا تا پیش اے یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے اب اگلا لفظ کون سا ہے سو کس میں سے حروف کلکلا میں سے کس طرح پڑھنا ہے جمع میں اب دیکھیے پہلے کلکلا بھی کریں گے پھر جماؤ دونوں کریں گے ان حمز پا اپ حمزہ دوبارہ ات حمزہ پا پیش ات پا زبر پا ات جمعوں کے ساتھ ات ات ات فرق سمجھ گیا ہوں میں آپ ٹھیک آگے پڑھیے حمزہ زہ زبر از حمز زا زبر زبر زیر از زہ زبر زا زبر ز پیش از پچھ مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اب جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے زال کو پڑھتے وقت زبان نوک سے یعنی اس میں جس طرح زا میں سیٹی نکلتی ہے ایسی سیٹی زال میں نہیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سنیے اور حمزہ زال زبر از حمزہ زال زبر زال حمزہ زال زیر ازا زال زبر زال حمزہ اب یہاں دیکھیے گا تاکہ انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں آسانی ہوزا امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو آپ سمجھ لے رہا ہوں آگے کیا لفظ ہے وہی ترکیب ٹھیک ہے حمزا وبر وبر حمزا و زیر و زبر و مدری چینل کے ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ وا عروف مستعلیہ میں سے اسے کس طرح پڑھیں گے پُر پڑھیں گے یعنی چھوٹا پڑھیں گے آگے پڑھیے ہمزا پیش امزا و زبر ویے آئیے ہم دیکھیے تینوں لفظ ساتھ دیے ہوئے زال و اور ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان ساتوں کی نو سر حمزہ سا زبر سا زبر سب حمزہ سا زیر اسبر سا حمزہ سا پیشہ ابھی آپ توجہ رکھیے میری طرف میں کس طرح پڑھتا ہوں امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ اس سبق کو دوہرایا ہوا اب آئیے ان اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی یہ ایک ایک لفظ آپ کو باری باری پڑھ کر سنائیں گے ان اللہ جی سیدھا صاحب آپ الرحیم حمزہ تا زبرت. تا زبرت. اتا. حمزہ تا زیر ات تا زبرت. اتا. حمزہ تا پیش ات تا زبر تاپ اب اطتا اپ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ تو زبر اب زبر پہ یہ کون سا لفظ ہے عروف عروف اس کو کس طرح پڑھیں گے جمع کے ساتھ جماؤ گے ٹھیک دوبارہ پڑھیے جمع پڑھیے اب پی جی. آگے بڑھیے ہجے سے حمزہ پا زر اب زبر ہمسا پیش ات اتنا کر پیش ات پبر پوسل اب پھان اب پڑھیے آپ سنائی ذا زبر از ز حمز زا زیر عز ذا زبر ذا زا عز پیش از ذا زبر زا از زا از از زمے اس ٹائم بھائیوں آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو آج آپ سوچیں گے کہ یہ تین ہی تختیاں انہوں نے پڑھائی ہیں اور آگے نہیں پڑھایا تو عرض یہ کہ دیکھیے مدری پھول اس میں بہت سارے ہیں مدری پھولوں کو آپ اسلامی بھائیوں نے بھی اور مدری چینل کے ناظرین آپ نے بھی یاد کرنا ہے کہ اس کو تجدید کہتے ہیں جس حرف پر تجدید ہو اسے مشدد مجدد مجدد کہتے, کہتے ہیں اور تجدید والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا نون مشدد اور میم مشدد تو کس طرح پڑھنا ہے عروف قلقلہ پہ تجدید ہو تو کس طرح پڑھنی ہے تو یہ اس کے اندر کافی سارے یہ سمجھے کہ مدنی پھول ہیں یہ یاد کرنے اس لیے سبق آج مختصر ٹھیک ہے اس کے بعد حرف بات سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زب وا و زبرمز و دیر از و زبر گز و حمزہ و پیش و زب و میٹھے اسلامی بھائیوں آپ ملاحزہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی کس طرح سبق سنا رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں بھی اس طرح ایک دوسرے کو سنائیے دہراتے رہیے تو ان آپ کی اچھی مشق ہو جائے گی اس کے بعد والا حرف آپ سنائیے بسم اللہحمانحیم حمز حمزا زبر اص حبر اص آگے حمز تا پسبتا <سبحان> اللہ> ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے نے پڑھا جی اگر آگے کل اس کے کوئی پہلی, پہلی لائن جو ہے اس میں, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ تا زبر اتبرتا تا اتہ تا, تا زیر اتبرتا تا اتا تا, تا, ات تا, تا, ات تا, تا پیش ات زبا اب اس کے بعد والا حرف ہمارے اب پبر پمزا حمزہ تھوڑا زیر اتو ماشاء اللہ پو ضبر پاشاء اللہ, پیش اتا اتا اتا اتا اتا. اللہ. جی. اب پیش اتبر پہنشال میں سنا ز تو مجھے مٹھے بھائی اور الحمد للہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سبق کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری و ساری ہے اور ہم ان شاء مزید سبق آئندہ پڑھیں گے مدنی پھولوں کو اچھے انداز سے یاد کر کے آئیں گے نا ان شاء امید مدنی چینل کے ناظرین میں انشاءاللہ شاء برپور بھرپور آپ توجہ فرمائیں گے اب ان شاء اللہ درس فیضان سنت ہوگا اور اب نئی آئی ہوئی کتاب انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کون سی ہے عمت کے خلاف ناغیبت ان شاء اللہ یہ کارڈ بھی یہ تمغہ افطار جسے ہو سکے لگا لیجیے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء یہ تمغہ تار بھی چاہیں تو ملاحظہ فرما لیں لکھا ہوا ہے پیچھے لکھا ہوا ہے غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہم تو غیبت کریں ایک چپ سو چپ ان اور آگے تحریر ہے ریبت کرنے والا قبر میں گرفتار ہوگا ریبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا ریبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب سے ہمارا درس ہوگا الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین امباد الفی من منشّۃ الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم علیہ نسور اللہ, علی کا رسول اللہ علی کا کا حبیب اللہ علیہ نبی اللہ علیک وََ خابقیا نور اللہ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ انتہائی توجہ کے ساتھ درس فیضان سنت سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعاض علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سلطان دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان علی شان میں تشریف فرما تھے جبکہ اسحاب صفا مسجد میں تھے اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ سنا رہے تھے اتنے میں رسول اللہ, عز اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرو کہ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ گوشت عنایت فرما دیں جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرات آپس میں کہنے لگے کہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں پھر یہ کیسے ہمیں احادی سے مبارکہ سناتے ہیں جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اساب صفا کی درخواست پیش کی تو غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا جاؤ ان سے کہو تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو حضرات کسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابر قتم حاضر ہوئے دوبارہ عرض کی تو پھر رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے وہ واپس ہوئے اور اساب صفا کو یہی جواب دیا اب کی بار وہ سب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں حاضر ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ابھی ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اس کا اثر تمہارے دانتوں میں موجود ہے تھوک کر دیکھ لو ووشت کی سرخی کو انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہاں خون ہی خون تھا سب نے توبہ کی اپنی بات سے رجوع کیا اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی سے معافی مانگی الحمد للہ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاری ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے دنیا بھر میں اس سلسلے کو دیکھنے والے اسلامی بھائی اپنے اپنے دنوں میں ہر جمعرات کو الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں اسلامی بہنیں اپنے اجتماعات میں شرکت کریں عاشق رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے ان شاء اس کی برکت سے پابند سنت بننے گنا سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنے ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ سجل اللہ کرم ایسا کرے تج پہ جہاں میں اداوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے صورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں اعنی اعنی اللہ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفود الذي خلق سبع سنوات صداقا ما ترى في خلط الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تراني من الفتور ثم ارجع البصر كمتين يمين قال ربنا اني كنبصر خاصا والله حسيب ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم وعذاب جهنم ما المصير إِذَا أُلْقِيَ فيها سَمِعُوا لَهَا شَيْئًا وَهِيَ تَغْغُرُ تَجَادُدَ مَنْ من مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُم نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا اللهم من الشيطان انتم الا في بلاء كبير وقالوا لو اننا نسمع وننطل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بينهم فاصحى بالاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ولهم اجر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَفَجْهَرُونَ بِهِ إِنَّهُ وَادٍ بِذَا قَصْرٍ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَاللَّهُ لَهَا مُورِضًا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ أن يكسف بكم الأرض فإنها هي جمود أم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أولم يروا لطير قوبهم صاد ويقبب ما يوطبهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إذي كافرون في غروب أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لتجو في عدو من ونقور أفمن يمشي مكتبا, مكتبا على وجهه ونبين. أهدا أمن من يمشي صغفيا على قراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعلنا سمق والأبصار والأقيدة قليلا ما تشكرون. قُلْ هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العنو عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك تنسيئة وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم, كنتم, كنتم به تدعوه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومننا نابه وعليه سوى كلا فاسبع من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما الحمد اللہ, اللہ, رحمت رحمت آل اللہ, اللہ حمد رب العالمين و سلاۃ على وعلیٰ سیدمرس یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ ولیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی مقفرت فرما پڑھنے پڑھانے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے اسکائی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں قدم باز بازی پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما آبی آبی یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آغرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اسی سال حجب بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما زیر گمبد خضرہ جلب محبوب میں شہادت جنت البقی میں متفن اور جنت الفردوس میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں امیر علیہ سنت کے ساتھ پڑوستا فرما یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ مولائے کریم ہماری یہ تمام دعائیں مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے سب کے قبول فرما لے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے رب, العزت يصفون على الحمد لله رب العالمين يا رحم لا اله الا اللہ محمد رس am i